<coughs> رحم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محت میں حضرت میں موجود تمام خورہ سے اور فقلۂ سلسلہ درجہ ہیں باب نمبر باب درس نمبر پینتیس اور باب سلاد کا درس, نم باب نم درس نمبر پینتیس صفحہ نمبر چون ففٹی سکس اور سطح نمبر ایک سے شروع جاتا ہے اس میں نماز کے ارکان میں سے ایک رکن کے بارے میں اس میں اقامات بیان ہیں تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں نماز کے ارکان میں سے ایک تشوت یعنی ہم نیچے بیٹھ کے ہاں جی تشدد کی دعائیں پڑھنا مینا تشدد نماز ارکان میں سے ایک آل القعود بیٹھنا ہاں جی تشودی تشود پڑھنے کے لیے تشدد کی دعا پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا وہ بھی نماز کے میں سے ہیں۔ وہ وہ من ال ارکان الزامِ وہ یہ تشدد بھی من الرکان الزام الواجبتِ واجب الزام بڑے ارکان میں سے ہیں یہ بھی نماز کے اندر فک الرکۃن ہر رکت کے اندر مرتن ایک فک الرکتن ہر دو رکت کے لیے مرتن ایک دفعہ جب بھی دو رکت پڑھ لیا پھر ایک دفعہ تشود میں بیٹھنا ہے ہاں جی اگر وہ نماز ہی دو رکھتی ہے تو وہی تشدد بیٹھیں گے اس کے بعد سے پھر سلام پھیریں گے اگر وہ تین رکت یا چار رکھاتی ہے تو پہلے دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے پھر اسے سلام نہیں پھیریں گے دروت شریف پہ پہنچ کر کھڑا ہو جائیں گے پھر دوسری دفعہ جب آپ تشدد بیٹھیں گے تو پوری تشہد پڑھ کے سلام پھیریں گے تو فرماتیں جو ہیں وہ فیق نہیں ہر دو رکعت میں مرتن ایک دفعہ ہے وہ فیض زائد علمہ اگر کوئی نماز دو رکعت سے زیادہ ہیں ہاں جی تو مرتن دو دفعہ جیسے مغرب میں تین رکعتیں یہاں دو دفعہ تشدد پڑھیں گے دو رکعت کے بعد پھر آخری ایک رکعت پڑھنے کے بعد اور باقی چار رکتی تمام نمازوں میں جیسے ظہر کی سنت عربا ہے اس میں واقعی فرض ظہر عاصر اور ریشہ میں ان میں دو دو دفعہ تشہد پڑیں گے واقعی صبح میں ایک تشہد پڑھیں گے اور پہلے تشہد پر جب چار رکھتی ہے تو پہلے تشہد پہ درود شریف پر پہنچ کر آپ سلام نہیں پھیریں گے درود شریف پڑھ کر کھڑا ہو کے پھر باقی دو رکت پڑھیں گے پھر آخر تشہد میں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے اب تشہد کے اندر جو واجب چیزیں ہیں وہ کیا فرماتے ہیں واجب و فی ہے اشہادت وحدانیت اللہ میں آپ جو دعائیں پڑھی جاتے ہیں ان میں پہلے فرماتے ہیں واجب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا شہادت و وحدانیت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا ہاں ایک تو یہ ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا دوسرا ہوا شہادت و بے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ آپ اللہ کا رسول ہے اس بات کی گواہی دینا تو لفظ اشہاد ان دونوں میں آنا ضروری ہے کہ اشاد اس لیے ہمارے ابھی تشود کے دعا پڑ رہے ہیں تو انہوں میں اشاد اشاج الکلفظ اللہ کی والدین کی گواہی کے ساتھ محمد کے علیہ صلی اللہ کی گواہ سات اشاد و کا حفظ انا ضروری ہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کل حفظ آنا ضروری ہے تو یہ ہو گیا دو واجب حاج تشہد کے اندر دو واجب تیسری واجب و سلاۃ درود بھیجنا ہے نیے درود پڑھنا جو ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے صلی اللہ کا من کہ اللہ اپنے رحمتیں نازل کرے اپنے رحمتِ علیہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجح. و آل, کی آل پاک پر وہ سلام اور آپ پر سلامتی بھی نازل کرے تو یہ جو ہے درود پڑنے محمد ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تیسرا واجب ہے میں وہ سلاد اعلیٰ عال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بیچنا یہ بھی نواز کے اندر واجب ہے تو مجموعی طور تشدد کے اندر چار واجب ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کے آل پاک پر درود یہ چار واجب آپ کے تشہد کے اندر آنا چاہیے لہٰذا آپ آپ جب تشہد پڑھیں گے تو وہ تشہد کی کلمات ایسا ہو جس میں یہ چار چیزیں آ جائیں اِس محمد الرماتی وہ آغمل شیخی ہے کامل ترین الفاظ اس تشہد میں اب یہ ہیں جس میں جو کہ چاروں واجب پر مشتمل ہے اور اشد اللہ, اللہ وحد لا شریک اللہ وشانحمد العبد و رسول الحمد صلی اللہ محمد و محمد یہ آپ کے تشود کے واجب حصہ ہے اس کو بولتے ہیں تشود واجبی بھی بولتے ہیں اس کو تشود خفیفہ بھی بولتے ہیں یہ اس آپ روزے میں رکھیں بعد میں کام آئے گا اسی واجب چار کلمات پر مشتمل اللہ کے والدینت کی گواہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور آپ اور آ کے آ کے آل پاک علیہ السلام پر درود و سلام. درود جو ہے یہ چار واجبات ہیں اور اس تشہد کی دعا میں یہ چاروں واجبات اس کے اندر موجود ہے اس کو تشود خفیفہ بولتے ہیں تشہد میں جو چیز واجب ہے یہی چار الفاظ ہیں ہاں جی اور کلمات چار جملے ہیں باقی سے پہلے ہم جو دعا بسم اللہ الحمد پڑھتے ہیں اور بعد میں اللہ محف اللہ پڑھتے ہیں و تقبر شفاۃو پڑھتے ہیں یہ سب جو ہے تشود کے مستحب اور سنت حصہ ہے سنت حصہ ہے واجب یہی اس لئے اگر کبھی خدا نہ صاحب آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو گیا نماز کا تو آپ نے دونوں تشود میں اگر دو دفعہ تشود پڑھیں یا ایک دفعہ پڑھیں یہی واجب تشود پڑھ کر اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز صحیح ہے آپ نے واجب پورا کر دیا رکن پورا کر دیا اس رکن میں کمی نہیں آئی باقی جو ہے جو تمام تشدد کی تمام دعائیں پڑھ لیں تو نور اللہ نور ہے وہ, وہ مشتاف حصہ ہے وہ باعث ثواب اور اچر ہے تو شاثر اور میں کامل ترین سے غذ میں یہ ہے کہ اشہدوں میں گواہی دیتا ہوں ان یہ کہ لا نہیں الہ کوئی معاور اس کائنات کے اللہ سوائے اللہ کے کاغذات کے وحد ہوں وہ اکیلا ہے یعنی اللہ شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اس کائنات کے اندر جو ہے اللہ کے برابری میں اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے کیونکہ پوری کائنات اللہ کا محلوق ہے پوری کائنات کی ہر شاعر و کبیر ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ ہن اللہ کسی کا مخلوق نہیں لہذا باقی تمام جو کمالات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کو سارے کا چھوڑو پھر ایک چیز کے اللہ کو کسی نے قلم نہیں کیا تمام کائنات جو ہے مخلوق ہے یہیں فراخیز کافی ہے کیونکہ جو ہے سے معلوم اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے پوری کائنات اللہ کا محتاج ہے اللہ کے اقدات ہے جو بے محتاج باشا ہے وہ بے نہایت علم کا مالک ہے بے نہایت قدرت کا معلوم ہے ہاں جی وہ صاحب حیات ہے تو لہذا جو ہے اس کو کسی نے زندگی نہیں باشا وہ ساری کائنات کی حرشت اور زندگی اور حیات باشتا ہے لہذا وہ اس ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے کسی بھی زاویے سے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صحت میں بھی برابری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے ہر شے کے پاس جو گوشت وہی ہیں جو اللہ نے خود عطا کیا کسی بھی شے کے اند... کسی بھی محلوق کے اندر کوئی بھی کمالات تو وہ محلوق کے ذات سمے جتنی کمالات ہے وہ اسے اللہ عطا ہے جی کسی بھی چیز کا اپنا نہیں ہے لاذا جو وحد اللہ شروف کا کوئی شریک نہیں واحد اور میں گواہ جیسے ان بیشر محمد المحمد اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا بند و رسول و اللہ کا رسول ہے اللہ, درود اللہ, اللّہ محمد صلی اللہ پھر درودیہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ تو اپنے رحمت نازل فرما محمد صلی اللّہ علیہ وسلم پر وہ عالم محمد اور عالم محمد پر اپنے رحمت نازل فرما ہاں یہ دعا جو ہے درود کے واجب ہی ہے اللہ جب جب اللہ جب فرما اللہ جب درود بیچتا ہے تو اللہ کے ساتھ آتا ہے تو مراد رحمت کا نزول ہے ہم جب سلاد پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں پھر سے بھی جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ سے اس بندے کے لیے طلب مغفرت ہے طلب رحمت ہے اور اللہ خود نازل فرماتا ہے وہ خود صاحب رحمت ہے وہ مالک رحمت ہے لہذا اللہ سے جب ہم کہیں اللہ تو محمد عالم پر درد دے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما ان عظیم حسیوں پر یہ مراد ہے پھر آخر فرماتے ہیں وجود وجود ایادت و حرفل ایادت و حر فل جر فلاۃ اعلیٰ علی اسے کیا مطلب ہے اسے مطلب یہ ہے کہ جب علون سناسنت برادری جادت پڑھتے ہیں اللہ مثل اللہ محمد و اعلیٰ عل محمد پڑھتے ہیں اس لفظ اعلیٰ کو عربی زبان میں حار جار بولتے ہیں اس کے معنی پر کے معنی میں تو فرماتے ہیں اگر یہی دودھ جو, جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر دودھ بھیجے یہ اللہ کو ایک دفعہ ذکر کریں تو بھی شرطیں صحیح ہیں اور اس لفظ اعلیٰ کو ڈبل ذکر کریں اللہ مصل علّہ محمد وہ اعلیٰ علیہ محمد پڑھیں تو سر فرماتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں بھائی جو جائز اعدا نے تکرار کرنا ہے حارف الرف سے مراد جو المنہ ہو کے اصطلاح ہے عربی ادب میں اس کو اس لفظ اعلیٰ کو حرف الر بولتے اس افز اعلیٰ کو حرفِ جرس میں اس کو دوبارہ پڑھنا پھر صلاح جب درود پڑھ رہا ہو اعلیٰ علع عالم محمد پر جب آپ درد پڑھیں تو اس لفظ اعلیٰ کو دوبارہ ذکر کریں اور درود کو اس طرح پڑھیں علامہ صلی العٰ محمد و اعلیٰ عل محمد پڑھیں تو یہ بھی صحیح ہے ہاں جس سے آلسنہ زیادہ تر یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ التشا زیادہ تر یہی درد پڑھتے ہیں علام صلی العلیٰ محمد و آل علامہ لفظ اللہ کو ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں وہ لوگ دو دفعہ ذکر کرتے ہیں شاذ الرمتیں دونوں صحیح ہے یہ بھی جائز اختیار کو تکرار کریں ٹھیک ہے جی باقی فرماتے ہیں تشہد کی سنتیں و سن تشدد کی سنت بیٹھنے کے طلقہ یہ سنہاری جلے ہیں کہ آپ اپنے دونوں جو ہیں پیروں کو تہ کر کے رکھنا کس طرح کا جلوس المتابین جس طرح باداب لوگ بیٹھ دیتے ہیں جلوس بیٹھنا مت مطلب باداب لوگ اب اس کے دو طرح امام مفتریشن یاب دونوں پاؤں کو فرش بنا یعنی ایک پاؤں کے اوپر جیسے بائیں پاؤں کے اوپر دائیں پیر رکھ کر آپ کے جسم کا وزن اس کے اوپر رکھیں جیسے ہم لوگ یہ, یہی ترقہ استعمال کرتے ہیں عام طور پر ہاں جی اس کو بلتے ہیں مفتلیشن دونوں پاؤں کو فرش بنا لیں وہی میں متوار کن مراد جو آل سنت کا طرقہ یہ ہے جسم کے وزن کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں ہاں جی پاؤں پر نہیں رکھتے ہیں زمین پر رکھ دیتے ہیں اس کو متواری کن بولتے ہیں تو بارش حسین فرمیا نیچے تشدد کے حال میں بیٹھنے کے لیے دونوں طرقہ صحیح ہے ہاں جی اس میں لڑنے جانے کی ضرورت نہیں وہ اماں یاد جو ہے آپ متورکن بیٹھیں متورکن سے مراد یہی ہے جو آل سنت برادری جس طریقے سے بیٹھتے ہیں جو بھی آپ کو آسانی ہو کہ پاؤں کو تیک کر کے فرض بنائے بیٹھیں یا دونوں کو بچھا کر رکھنا یا تجم و جان جیسا کہ مراد اس سے ہی آل سنت جس طریقے سے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پاؤں کو باہر نکال کے رکھتے ہیں اس کی انگلیوں پر زور لگا کے بیٹھ جاتے کو نیچے زمین پر رکھتے ہیں اس طرقے کو متوارکن بولتے ہیں شسی فرماتے کے فرتھکات جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح بیچ سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں وہی اللہ اور جس تشدد کی دعا سے ملحق کریں بھی شادتیں نہیں شادت جی. اشد اللہ اللہ شد ال رسول اللّہ دونوں شادت و سلاطین دونوں علّہ صلی اللّہ محمد و آل محمد ان دونوں پر تشہد کی دعا میں ملحق کریں منت دعائیں اور بھی دعائیں والحمد اللہ پر اللہ کی تاریخ پر مشتمل کلمات و ثناء اللہ کی ثنا پر مشتمل کلمات آپ اضافہ کریں ماشاء جو چاہیں جو چاہیں آپ اضافہ کریں صحیح ہے پھر ہم ہماری تشریف کو ذکر کر رہے کریں جو ہم لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں امام بحاجی یا ان الفاظ میں آپ ان اضافی دعا کلمات تشہد پڑھیں کہ بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں الحمد للہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے والاسماء الحسن الاسمہ اسم کی جمع نام حسن بہت اچھے اچھے نام اور تمام اچھے اچھے نام کل ہوا سب کے سب لہ اللہ, اللہ پاک کے لئے اللہ کے اللہ نے خود حرما ولی اللہ الحسن اللہ کے لئے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں یہاں بھی یہ فرما دے ہم اچھے اچھے نام اللہ کے لئے ہیں پھر ارشد اللّہ موجود علّہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شریک اللہ واک اللہ اس سے کوئی شریک نہیں وہ اشد المۃ محمد اللہ ابد و رسول محمد صلی اللہ اللہ کا بندول اللّہ کا رسول ہے ورسلہ جس اللہ نے بھیجا ہے بالحق <تصفيق> حق کے ساتھ بشیراً ڈرانے والا خوشہوری سنانے والا بنا کر اور نظیراً ڈرانے والے بنا کر اعتاد کرنے والوں کو خوشہوری سنانے والا نافرمانی کرنے والوں کو بھجن ڈرانے والا بحیث کی خوشہوری دینے والا اطاعت گزاروں کے لیے جہنم سے ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجائے کب تک کے لے بے ندیں یہ ساتی قیامت تک کے لیے بین درمیان کے معنی میں یادیں دونوں ہاتھ ا گھڑی کے معنی میں لیکن عرب یہ اصطلاح ہے سامنے کے معنی میں تک کے معنی میں بے نہیں سی سہ ایک اصلاح ہے ہاں جی ابھی نے قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے یعنی آپ کو اللہ نے رسول اور بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے پھر جو ضرورت پڑتے ہیں علامِ اللہ, اللہ صلی علیہ اللہ محمد عالم علّہ محمد عالم محمد پر اپنے رحمتیں نازل فرما و تقبل شفات و علّہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کی شفاعت کو قبول فرما بھی امت یا آپ کے امت کے حق میں کل کے ورفا درج و اللہ اپنے نبی کی درجات کو بلند فرما و قریب وصیلت اور آپ کے وسیلے کو قریب فرما ان حمید میں بشن بے شک تو جو ہے لائق حمد اور بزرگی والے ذات ہے بزرگی والے ذات ہے اللہ تو اللہ کی اس طرح ہم دیا کلمات پا لیتے ہیں <coughs> اس کے بعد شاست فرماتے ہیں ولاحق اور اگر آپ ملاحق کریں اس کے بعد جو ہے اسی دعا کے ساتھ طلب المحفرتی مغفرت کے طلب طلب مغفرت بخشی طلب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے لہو خود کے لئے والی والدین اپنے والدین کے لیں والمومنین تمام مومنوں کے لیے جازا یہ وجائش ہے کما یا قلوشِن جاب یوں دعا کریں اے اللّہ اللہ اللہ محفل المعمین والمنات اللہ اللہ محفلََََََََََََََََََََََََََََََ اے اللّہ واحض والدین ہمارے ماں باپ والدین کے لئے واحض والد المعمن تمام مومن مردوں کے لئے وحض ہے تمام مومنہ عورتوں کو وحضع والمسلم تمام مسلمان مردوں کو واضح والمسلمات تمام مسلمان عورتوں کو واحض دے والمنِ اللہ مش پر فرم الحمرما فرم وہ رحم اور میرے دونوں ماں باپ پر رحم و رماں کمارا بیان سغیرہ کیونکہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے میری تربیت کی ہے تو یہ دعا پڑھیں اس پوری دعا کو ملا کے پڑھیں تو بھی بہت بہتر ہے اس میں اب تشدد مستحب دعا میں آ گیا اور واجب بھی آ گیا آج درسیاں پر اتفاق کرتے ہیں ان باقی ہم خیر پڑھیں گے اللہ ہم سب کو اس پاک دین کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جاہل اور جاہل ٹولوں کے پیچھے جانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما آمین یا رب العلم